نوام مکتوب ولایت کے بیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اے بھائی صدر الدین اللہ تم کو اپنی دوستی کا شرف بخشے تمہیں معلوم ہو کہ ولایت عام ایمان کو کہتے ہیں جو شخص ایمان لایا وہ اولیاء اللہ سے ہوا لیکن یہ ولایت عام ہے ممکن ہے کہ عوامر کو ترک کرے اور نواہی کا مرتقب ہو دوسرا درجہ وہ ہے کہ عوامر بجا لائے اور نواہی سے پرہیز کرے ایسا شخص بھی خدا کے ولیوں میں تو ضرور ہے مگر اس عام ولی مومن کے اعتبار سے اس کو خصوصیت ہے تیسرا درجہ خاص الخاص کا ہے یعنی ولی مومن عوامر کی تکمیل کرے نواہی سے دور رہے اس کے علاوہ اپنی جملہ مراد سے منہ پھیر لے اس کی نگاہ اس پر نہ ہو کہ ہم کیا کریں بلکہ وہ اس طاق میں رہے کہ دوست کیا چاہتا ہے دوست کی مراد کو سب بات پر مقدم رکھے اپنی خواہش بھی کوئی خواہش ہے اپنی مراد بھی کوئی مراد ہے یہ تو سراسر شرک ہے کیونکہ ہوا اور ہرس کی مطابعت کفر جڑ ہے جیسا کہ قرآن مجید میں اسی معنی کی طرف اشارہ ہے افرایتا من تخد الہ ہوا ہو کیا تم نے دیکھا جنہوں نے اپنی خواہش کو خدا بنا رکھا ہے اب یہاں پر ذرا تم شرک کو بھی سمجھ لو تاکہ غلطی میں نہ پڑ جاؤ سن لو اس گروہ یعنی مشائق کرام کے نزدیک شرک کی دو قسمیں ہیں ایک شرک جلی اس کی تعریف یہ ہے کہ سوائے خدا کے کوئی دوسرا معبود سمجھا جائے خدا بچائے یہ شرک اصل ایمان ہی اصل ایمان کا ہی دشمن ہے اعوذ باللہ منہ اس سے اللہ کی پناہ دوسرا شرک خفی وہ ہے کہ اپنی حاجت کے وقت اپنے دل میں سوائے خداوند تعالی کے کسی دوسرے کو اپنی حاجات کا مختفی سمجھنا اور بعضوں نے کہا ہے کہ خداوند تعالی کے سوا دوسرے کے وجود پر نظر کرنا بھی عارفوں کے نزدیک شرک ہے اور باز کہتے ہیں کہ اپنے احوال کی طرف اپنی احوال کو اپنی طرف نسبت کرنا اپنے کام میں ہیلا اور تدبیر اختیار کرنا بھی شرک خفی ہے یہ شرک کمال توحید کا منافی تو ضرور ہے مگر اصل توحید کا منافی نہیں ربائی در کلزم میں وحدت تو چوں از ازھیچ کسے ہمیں نیات یا دم از آدمی و فرشتہ ہا در وحدت من بندہ نظر چومی کنم آزادم تیری توحید کے دریا میں جب میں اترا تو سب کو بھول گیا وحدت کے مقام میں فرشتے اور آدمی پر نظر کرنے سے میں آزاد ہوں سنو ایک معروف و مشہور بات ہے کہ سرداروں کے یہاں بہت قسم کے لوگ ہوتے ہیں کچھ لوگ خاص ہیں کچھ عام ایک گروہ کے متعلق حکم رقم کا جاری کرنا ہوتا ہے اس سے زیادہ نہیں ایک گروہ ان سے اور خاص مرتبے پر ہوتے ہیں جو زیادہ اختیارات رکھتے ہیں مگر دائرہ اس کا محدود ہوتا ہے ایک گروہ خواص کے درجے میں ہیں ایک گروہ حصے سے بھی زیادہ خاص ہیں جو ندیم ہیں اور ایک گروہ ان سے بھی خاص مرتبے پر فائز ہیں جن سے راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں ایک گروہ ان سے بھی خاص ہوتے ہیں جو ایسے دوست ہیں کہ ایک منفرد ایک مغز و پوست کا درجہ ہے اپنے استاد دو اپنے سردار دوست کے ملک و ملک میں اسی طرح تصرف کرتے ہیں جیسا کہ وہ خود اپنی ملک میں تصرف کرتا ہے دوست کی ملک کو بالکل اپنی ملک جان کر اس میں تصرف کرتے ہیں یہ بات اسی وقت صحیح طور پر پیدا ہوتی ہے اور ایک دوست کی املاک میں دوسرے دوست کو تصرف کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے کہ جاہ او بے جا کام کرنے پر ایک دوست دوسرے دوست کو کسی قسم کا الزام نہ دے چنانچہ شریعت میں بھی اس کی مثال موجود ہے دیکھو باپ کی شفقت و عنایت اپنی اولاد پر بغایت ہوتی ہے اور سچی محبت ہوتی ہے اس لیے اگر باپ کمسنی میں اپنے لڑکے کا عقد کر دیتا ہے تو بعد بلوغ وہ لڑکا اس عقد سے انکار نہیں کر سکتا بزرگوں نے فرمایا ہے کہ امرد کہ عزن میں فرق ہے کہ امر و عزن میں فرق ہے عام اولیاء کو امر ہوتا ہے اور خاص کو ازن دیا جاتا ہے جیسا کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم علتِ اشیاء میں معذوم تھے جس وقت ایک آرابی نے رمضان شریف کا روزہ افطار کر دیا تھا تو اس کا فدیہ حسب لیاقت اس کے طلب کیا گیا اس نے معذوری ظاہر کی تو آپ نے خود سامان فرما دیا اور فقرہ کو دینا چاہا اس نے عرض کی یا رسول اللہ ہم خود ہی سخت حاجت مند ہیں آپ نے فرمایا تہوت لک تو خود کھا اور اپنے بال بچوں کو کھلا دے اور پھر آپ نے فرمایا يجزي لك ولا يجزي أهدا بعدك تیرے لیے جائز ہے اور تیرے بات کسی کے لیے جائز نہیں اس بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع شریعت فرمایا لیکن تصحیح شریعت کے لیے عوام کو امر نہیں کے حدود میں بھی رکھا تا کل آیا الک یہ حکم آپ نے کیوں دیا اس لیے تاکہ اپنی اس دوستی اور خصوصیت کو خلق اللہ پر ظاہر کر دیں اور ان لوگوں کو دکھا دیں کہ ہم ان اخواس میں ہیں کہ دوست کی مل کو میں جو چاہتے ہیں تصرف کرتے ہیں سب کا سب ہمارا فیل جائز و درستی ہوتا ہے خوجہ سنائی رحمتہ اللہ علیہ نے مصنوی میں اسی معنی کی طرف اشارہ کیا ہے مصنوی درے غات جوہرت در ننگے مردہ بزن نگاہ طبیعت زنگ خوردا اذان بر ملک خویش نیست فرما کہ دیوت ہست بر جائے سلیمان اگر حاصل کنی آن انگشتری باز بفرمانے عیادت دیو او پری باز تو شاہی ہم در آخر ہم در اول دیو لے پردائے پننداری احول دومی بینی یکے راد دو راسد چہ یک چہ دو چہ صد جملہ توئی خود افسوس تیرا کمال بے قدر رہا طبیعت کی آلائشوں سے زنگ لگ گیا اس لیے اپنی ملک پر تیرا حکم نہیں چلتا ہے کیونکہ تیرا دیو حضرت سلیمان علیہ, چل... علیہ السلام کی جگہ پر قابض ہو گیا ہے اگر پھر وہی انگوٹھی تجھے حاصل ہو جائے تو جن اور پری تیرے تابع ہو جائیں تو بادشاہ ہے اور دل بھی آخر بھی اول بھی اور آخر بھی لیکن پردے میں تو اپنے کو احول سمجھنے لگا ہے احول جو ہر چیز کو دو دیکھے تو ایک کو دو دو کو سو دیکھتا ہے ایک دو سو کیا سب تو ہی ہے اس میں شک نہیں کہ کل نبی نبوت میں برابر ہیں مگر بعض کو بعض پر فضیلت بھی ہے اسی طرح کل مومن ایمان کے حکم میں برابر ہیں مگر بعض کو بعض پر فضل ہے ایک جماعت عام کے درجے میں ہے ایک گروہ مقام خصوصیت پر فائز ہے اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو مشاہدہ کا انکار کرتا ہے اس کو یوں سمجھو کہ دنیاوی بادشاہ کے یہاں بہت سے ملازم ہیں اور سبھی ہی نمک خوار ہیں ایک جاروب کش ہے ایک فراش ہے ایک دربان ہے ایک حجب ہے ایک خزانچی ہے ایک آبدار ہے ایک شہر کا محافظ و نگراں ہے ایک وزیر ہے ایک ندیم ہے ایک کو ایسی خصوصیت ہے اور اس مرتبے پر فائز ہے کہ بادشاہ نے اپنی مہر تک اس کے حوالے کر دی ہے تاکہ اس کا حکم این بادشاہ کا حکم اس کی منادی عین بادشاہ کی منادی سمجھی جائے اور لوگ جان لیں کہ بے شک یہ بادشاہ کا نائب اور قائم مقام ہے یہ بات جو میں نے کہی ایسی ہے کہ کسی عقل پر پوشیدہ نہیں ہے اس طرح جتنے مومن ہیں اپنے اصل ایمان کے لحاظ سے برابر ہیں مگر با اعتبار درجات و مراتب کے ایک کو ایک پر فضل ہے جیسا اوپر بیان ہوا ہر ایک مومن اپنے نیچے درجے والے سے اعلی ہے اور اپنے بلند و اعلی مرتبہ والے سے ادنا ہے یہ مقام ولایت اور مرتبہ ولایت ولیوں پر اس وقت منکشف ہوتا ہے جو جب مخصوص و مقبول بارگاہ خداوندی ہو جاتے ہیں اس مقام ولایت پر اس وقت پہنچتے ہیں جب ظاہر و باطن ان کا حق ان کے حق کے لیے یکساں ہو جاتا ہے حق کے خلاف نہ کرتے ہیں اور نہ کچھ سوچتے ہیں اور اپنی خودی سے علیحدہ رہتے ہیں اور مخدوم کے نظارے میں ایسے محو رہتے ہیں کہ اپنی خدمت کو بھول جاتے ہیں اگر دونوں جہان کی نعمت انہیں دی جائے تو دوست پر نثار کر دیں اور لطف دوست کے مشاہدے میں ایسے مشغول رہتے ہیں کہ کسی سے کچھ امید نہیں رکھتے اور دوست کی حیبت ان پر ایسی تاری رہتی ہے کہ دوسرے کا خوف و حراس ان کو نہیں ہوتا اور دوست کے ساتھ ایسا انس رکھتے ہیں کہ سب سے متوہش رہتے ہیں اور دوست کے ذکر کے ساتھ ان کی ایسی دلچسپی رہتی ہے کہ کوئی دوسرا ان کو یاد نہیں آتا یہ جمیع وجود ظاہر و باطن دوست کے ساتھ ان کا ایسا استغراق رہتا ہے کہ ان کو کسی کا احساس نہیں ہوتا کسی سوختہ جان نے اسی معنی کی طرف اشارہ کیا ہے ربائی درے عشق اگر ضوسف مصلوب اند گزری۔ رخویش محبوب شوی او محبوب شبی او صنعت ارض ارزت او زمان نیست شبد زنہار درد مما کے محجوب شوی اگر تو عشق میں اپنی صفات سے چھوڑ جائے تو تیری خود ہی باقی نہ رہے اور تو خود ہی محبوب بن جائے تیری صفات عارضی ہیں کسی نہ کسی وقت معدوم ہو جائیں گی ہرگز ہرگز اس میں الجھا نہ رہ ورنہ محجوب ہو جائے گا جس میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ مراد و اختیار کو اور اپنے کل معانی اور صفات کو فنا کر دے اور دوست کی صفت و مراد کے ساتھ وابستہ ہو جائے تو جو چاہے گا پالے گا یہ بات اس میں سبب سے پیدا نہ ہوگی کہ دوست کے سوا اس کی ارادت ہوئی بلکہ یہ بات اس میں اس وجہ سے ہوگی کہ دوست نے اپنی ارادت کو اس میں ظاہر کیا تو جو کچھ اس سے ظاہر ہوا اور وہ دوست کی ارادت ہے کچھ اس کی ارادت نہیں اگر لوگ تو یہ جانیں گے کہ جو اس نے چاہا وہی ہوا مگر وہ خوب جانتا ہے کہ جو دوست نے چاہا وہ ہوا بائیں وجہ اولیا مخصوص او برگزیدہ رہے حق ہوتے ہیں منکر اس کو کہاں سننے والے ہیں کہیں گے گمراہی کی باتیں ہیں مصنوعی کیسے کو علم لوت او لات او اند بلا شک این سخن سخندامات داند چشمیں کور بینائی نیاید کہ از خفاش حربائی نیات جو شخص لوت اور لات کے خیال میں پڑا ہوا ہے لوت اور لات بتوں کے نام ہیں بے شک ان باتوں کو فریب اور جھوٹ سمجھے گا اندھی آنکھ روشن نہیں ہو سکتی چونکہ چمگادڑ کیونکہ چمگادڑ جس کو آفتاب پر نظر کرنے کی قدرت نہیں وہ گرگٹ کیوں کر بن سکتا ہے کیونکہ گرگٹ ہمیشہ آفتاب ہی کو دیکھتا رہتا ہے اور خیر اس مقام پر جب پہنچ جاتے ہیں تو انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم, ہم ولیوں میں سے ہیں بقول مشہور یعنی اگر ولایت کے لیے بے مرادی شرط ہے تو اپنے کو یہ بے مراد جانتے ہیں اور اگر بے اختیاری شرط ہے تو اپنی ذات کو بے اختیار دیکھتے ہیں کل مراد دو سے پاتے ہیں اپنی مراد کچھ نہیں رکھتے چنانچہ سلطان الانبیاء و اولیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ بھی یہی ہے ولاؤ اکسم اللہ دلیل ولو دلیل اس بات کی ہے کہ اولیاء قسم نہیں کھاتے اور اگر وہ خدا کی قسم کھائیں تو ضرور پوری ہو دلیل اس بات کی ہے کہ اولیا قسم نہیں کھاتے اور لا برہ سے صاف ظاہر ہے کہ اگر قسم کھائیں گے تو ضرور پائیں گے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر فرما دیا کہ اولیاء جو کچھ چاہیں گے پائیں گے مگر خود سے نہیں چاہیں گے کسی عارف نے اسی معنی کی طرف کیا خوب اشارہ کیا ہے ربائی عشق جو بد در رسید بے باک شود کونین ب نست ہمتش خاک شود و نگاہ بہر دو عالم اس محبوش بے واسطہ خطاب لولاق شود جب عاشق وہاں تک پہنچ گیا نڈر بن گیا اس کی ہمت کے سامنے دونوں جہاں خاک کے برابر ہو گئے اس وقت دونوں جہان میں اس کے محبوب کی طرف سے بغیر کسی واسطے کے للاق کا خطاب عطا کیا جاتا ہے ولیوں نے خدبینی سے اپنے کو بچائے رکھا ہے وہ یقونوں محفوظ عن نظر اللہ نفس ہی فلا یوتقل ہو عجب ولی ہمیشہ خودبینی سے محفوظ رہتا ہے تاکہ عجب پیدا نہ ہو باوجود یہ کہ وہ اس مقام پر پہنچتا ہے خود نہیں ہوتا کیونکہ وہ اس مقام پر اپنی ہیچی اور خود فراموشی کی وجہ سے پہنچتا ہے اگر اس نے اپنے کو دیکھا سبب نہیں رہا پایا ہوا بھی گم ہو گیا کسی سالک نے کیا خوب کہا ہے مصنوی تا تیرایا تو بود در ذات است کابا با تاعت خرابات تو بود تو دور است بت کدا اس تو بی مامور است جب تک تیرے وجود میں ہستی کا لگاؤ ہے تو کعبہ تیری بندگی سے شراب خانہ بن جائے گا جب تیری ذات سے تیری ہستی کھو گئی تو بتخانہ تجھ سے کعبہ بن جائے گا و یقون مصلوبً من الخلق اور ولیوں کو اللہ تعالیٰ نے خلق سے بے سروکار رکھا ہے یعنی خلق کی طرف نہیں دیکھیں تاکہ شہرت سے بچے رہیں فلاح یفتون بہ اور فتنے میں نہ پڑ جائیں یعنی خلق کے نظارے میں پڑھ کر کہیں گر نہ پڑیں دین کے تباہ و برباد کرنے والی دو چیزیں ہیں نقوہش و ستائش یعنی ملامت و تعریف ملامت سے آدمی کو رنج ہوتا ہے اور تعریف سے خوش ہوتا ہے ہے اب اگر کوئی شخص عابد ہے تو لازم ہے کہ معبود کے سوا ادھر ادھر نہ دیکھے اگر اس نے اپنے کو بڑا سمجھا اجب سے کام لیا نفس پرست ٹھہرا خدا پرست نہ ہوگا اور اگر خلق کی مدہ و ذم کی فکر میں رہا تو ریا پیدا ہوئی خلق پر نظر ہوگی خلق پرست ثابت ہوگا نفس پرست اور خلق پرست حق سے جزا کی تما رکھے بالکل محال ہے بہ یقون محفوظ ان آفات شریعہ اور ون کنا تب البشریہ قمم ماہو باقن فیح ولی آفات بشریت سے محفوظ ہوتا ہے ہر چند کے بشریت اس کی طبیعت میں موجود ہے یعنی ناپسندیدہ چیزوں سے اس کا بعض رہنا یا محفوظ ہوتا ہونا اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس میں کچھ خواہش ہی نہیں رہی اگر ایسا ہوتا تو ناپسندیدہ اور نا شائستہ حرکات سے باز رہنا کوئی محمود فیل نہیں ہوتا کیونکہ ناشائستہ حرکات کی خواہش ہی سرے سے غائب ہونا یا آجز رہنا یا آلائے گناہ کا نہ ہونا ایسی صورت میں مجبور کہا جائے گا محمود و مشکور نہیں ہو سکتا اور اس کے نیک عام عمل کی جزا نہ ہوگی آدمی کو طاعت میں ثواب اور معصیت میں عذاب کا سبب یہی ہے کہ دونوں آلے اور قوت اس کے پاس موجود ہیں برخلاف فرشتوں کے کہ وہ آلائے ماسیت نہیں رکھتے اس لیے ترک گناہ اور بجا آوری تاج سے یہ مثاب و ماجور نہ ہوں گے جو جو چیزیں از قسم حضوظ و نفس متبو ہیں وہ اولیاء کو بھی اچھی معلوم ہوتی ہیں لیکن عام کی پسند اور ان کی پسند سے یہی فرق ہے کہ عوام اپنی پسند کو فرمانے حق پر مقدم رکھتے ہیں اور یہ لوگ حق کی مراد کو اپنی مراد پر مقدم رکھتے ہیں اے بھائی اس حدیث کے درد اور حسرت اور فوت سے خالی نہ ہو اور نا امید نہ ہو کہ عدل اور فضل اس کی دو صفتیں چونکہ وہ عادل ہے اپنے احکام پر اس کی نظر ہے اور چونکہ وہ مفضل ہے ہمارے عجز پر نگاہ کرم ہے جب نظر عدل کو اپنے حکم پر کرتا ہے پہلے پچھلے مخلوقات کے کام تمام ہو جاتے ہیں اور جب اپنے فضل کی نگاہ ہمارے عجس پر ڈالتا ہے ہماری بگڑی بن جاتی ہے کل گناہ و حسنات بن جاتے ہیں سارے عیب ہنر ہو جاتے ہیں نا امیدی کی کیا جگہ ہے کسی بیچارے نے کیا خوب کہا ہے امید مشود لا توامر دز از ملائد ازائقا فرد نظرش بحکم خود خواہد بود ود اے دل آج نا امید نہ ہو کیونکہ کل اس کی نظر اپنے حکم پر ہوگی سالک ہمدم خواجہ ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ ایک روز کعبہ معظم کا طواف کر رہے تھے عرض کی الحم اوسمنی من خدا خداوند معاشیت و گناہ سے مجھے بچائے رکھ ندائی کہ جو تو چاہتا ہے سب یہی چاہتے ہیں اگر میں دستار عصمت سے سب کو سرفراز کر دوں تو یہ مغفرت و رحمت کے زر و جواہر کس پر نچھاور کروں گا اگر گناہ کی آلودگی نہ ہوگی تو صابن رحمت سے کسے دھو دھا کر پاک کو صاف کروں گا اگر گنہگار نہ ہوں گے تو میرا لطف قبول توبہ کے اسرار کس سے کہے گا کسی امیدوار نے خوب کہا ہے ربائی آسی شکستہ گرچہ بے باک بود، اس بہرچہ در رہے تو غمناک بود شو پندہ چوں فضل لست الواس ورا آلودہ ب تحقیق بعز پاک بود، اگرچہ گناہگار بے شرم ہوتا ہے تیرے رہنے تیرے رہتے کیوں غمگین رہے گا جب تیری بخشش گناہ کے میل کچیل کو دھو ڈالتی ہے تو ناپاک لوگ پاک لوگوں سے کہیں بہتر ہیں اے بھائی جو اپنے ابر فضل و احسان سے تمہارے ہمارے تمہارے گناہ کی آلودگی کی اور مناہی کی نجاست کو پاک و صاف کرتا ہے کل کے دن اولیاء و انبیاء کے حضور اور خل کے اولین اور آخرین سب کے سامنے کیا ہماری تمہاری فضیحت اور رسوائی جائز رکھے گا کسی سوختہ جان نے خوب کہا ہے ربائی عاشق بگنا اگرچہ گفتار بود یا شیفتہ پر بادل خمار بود دار عاشق اگرچہ گناہوں میں گرفتار ہے یا شراب کی بھٹی میں مست پڑا ہے اس غفلت کی اس کو پروا نہیں کیونکہ تجھ جیسا معشوق اس کے ایبوں پر پردہ ڈالنے والا موجود ہے وسلام